بس اللہ و رحمۃ اللہ و رحمتہ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے نام پہ بنے ہوئے ورثہ کلو جو تمام برادر اللباشہ اور باقی تمام برادران سب کچھ باقی سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب عقائد نرباشہ صح ال جواب میں سے نمبر چوبیس آزاب کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں ہمارے پاس قیامت کے بارے میں قیامت کا حاضر سے محمد نرواش نے ہاں جی دو سو متأثر کیا قیامت انفسیہ اور آفاقیہ قیامت انفسیہ کی چار قسمیں تھیں ان کی تفصیلات آپ تک پہنچیں اس کے بعد قیامت آفاقیہ ہاں جی قیامت آفاقیہ جو ہے جسم پر اصم پر اس ظاہری دنی دنیا پر پیش آنے والے قیامت کی بھی چار قسمیں کیے آپ نے آپ نے فرمایا قیامت شورائے قیمت قیامت وجتہ آفاقیہ قیمت شورائے آفاقیہ صاحب نے یہ مرال لیا کہ وہ انسان ایک انسان کے دنیا سے مر جانے کو قیامت صوراح سے ان ہاں جی سے تعبیر کیے اس کے بعد جو قیمت ہے قیامت بھوجتا آفاقے میں یہ بتایا کہ کسی بھی آسمانی بلا اللہ تعالیٰ کی آزمائش بہت بڑی طوفان یا زلزلہ یا قتل عام کی وجہ سے دنیا کے کسی خطے میں کافی سارے لوگوں کے مر جانے کو قیامت وسطیٰ آفاکیہ کا ابھی آ رہا ہے قیامت کوبرائی آفاقیہ اور عظمٰ یا ان دونوں سے کیا مراد ہے تو ہمارے سوال نمبر اکہتر ہے درس نمبر چوبیس ہے اس کتاب میں سے تو یہ سوال یہ ہے کہ قیامت کوبرائی آفاقیہ اس اس آفاق کو اس دنیا کو پیش آنے والی بڑی قیامت اور عظمہ یا سب سے بڑی قیامت کس کہتے ہیں تو جواب پائیں قیامت قبرائے آفاقیہ سے کیا مناتے قیامت قبرائے آفاقیہ اس میں فرماتے ہیں طوفان نو طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی طرح جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے لیے ہلاکت کی دعا مانگی تھی دعا یہ کیا تھا پرور دیگر عالم کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ لاتزر الزمین القافرین دیارہ یہ آپ کی دعا تھی اوم کی ہلاکت کے بارے میں تو اس مادی دنیا کے اکثر حصوں میں تو قیامت قبرہ یافاق مطلب کیا ہو جائے گا تو اس مادی دنیا کے اکثر حصوں میں چھوٹی سی جماعت کو چھوڑ کر باقی تمام کی ہلاکت کا نام قیامت قبرہ یافاقے ہے یعنی تو اس لیے جو ہے آپ حسین علیہ السلام کے اس جمن میں اس طرح معرخین نے لکھا قصت کتاب لکھا کل اسی ساڑھے بارہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد آپ کو صرف اسی نفر ملا ان میں سے جو آپ کی قصے میں سوار تھا باقی سب ہلاک ہو گیا تو اس لیے یہاں پر چھوٹی سی جماعت کے علاوہ سب کے ہلاک ہونے کو قیامت کے ہر کہا جاتا ہے یعنی پوری دنیا کے نظام درہم نم نہیں ہوا ہے لیکن دنیا کی جو ہے اکثر لوگ مر گئے کہ اس طوفان میں یا اس جیسے آدمی کے طوفان میں باقی جو ہے بہت تھوڑے لوگ جو ہے بچ گئے تو اس طرح دنیا کی ان کی تباہی کو قیامت عظمائے اور قیامت قبرائے افاکیہ کہتے ہیں پھر قیامت عظمٰ یا افاکیہ اس سلسلے میں جو یہ نا سب سے بڑی قیامت اس سے ملاد یہی قیامت ہے جس کو عمر عام ذہنوں میں پوری اس دنیا کے نظام کا درہم برہم ہو جانا ہاں اور نئی دنیا سامنے آ جانا تو قیامت عظما فاقۂ ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ فرمایا کُماً عالیہ حافان ہاں جی سر رحمن آج نمبر چھبیس ستائیس ہے کُمََََََََََََََََََََ عالیہ حان جو سر زميں پر ہوں گے جو بھی ہوں گے سب فانی ہو جانے و سب فانی ہوگا ويقعہ چورب بيكا ذالجلال اور صرف جلال طشان اور كرم والے اللہ كى ذات كے علاوہ ہاں جى صرف وہ باقى رہے گا اس كے علاوہ سب فانی ہوگا تو ہاں جی تجمیہ و زمین پر بسنے والا ہر جاندار فنا ہونے والا ہے اور تیرے جلالت شان اور کرم والے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی تو اس آیت کے مطابق کر شمسی کے نظام برش اور نظام ایام اس دواء نظام ایام یہ جو شب و کے جو نظام ہیں اللہ تعالی نے حاکم رکھا ہوا ہے شب و روس ہوتے رہنا سورج کے طلوع غروب ہوتے رہنا ہاں جی استداروں کا طلوع غروب ہوتے رہنا یہ نظام اجتوا پسندی یعنی ہر ایک کا اپنا مطلب مدار اور دقیق باریک نظام کے تحت چلنے میں اس کائنات میں جو نظام حاکم تھا اس کے چلنے میں خلل پڑھنے کے سبب دنیا کے نظام جو اللہ نے حاکم کیا ہے اس میں خلل پڑھنے کے سبب اپنی اپنی طبیعت کے تقاضے میں یعنی کس کا نا ایک پانی ہے ایک مٹی ہے تو ان دونوں کی اپنی اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق یعنی پانی کا اوپر آنا اس کی طبیعت میں مٹی کے تہ میں جم جانے اس کی طبیعت میں ہے یعنی پانی کا زمین کی سطح پر پوری طرح پھیل جانے کی وجہ سے فرماتے وہ جن جو ہیں پانی اس کو زمین کی سطح پر مکمل طور پر پھیل جائے گا یوں سمجھاتے نور کے طوفان جیسا اس سے بھی بہت سے عظیم ایک طوفان برپا ہو رہے ہیں اور اس نتیجے میں جو ہے پوری کائنات پانی میں ڈوب رہے ہیں تو پانی کا زمین کی سطح پر پوری طرح پھیل جانے کی وجہ سے زمین پر کسی بھی جاندار کے باقی نہ رہنے کا نام قیامت عظماءفاقیہ ہے اچھا سرامہ یہ فرما دیں عظمۂ افاقے میں کائنات میں جتنے بھی زو ہیں موجودات ہیں انسان جانور ہیں معلوم ہے سب مر جائیں گے وجہ جو ہے زمین کا نیچے چلے جانا اور پانی کا اوپر آ جانا اور اس دنیا کا نظام مکمل طور پر درہم در براہم ہو جائے گا اور اسی قیامت عظمہ یا فقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاگ میں اور بھی متعدد جگہوں پر ہمیں خبر دی ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے آج کے تجمہ قرآن قیامت ضرور آنے والی ہے یہ قرآن پا کیا جاتے ان سات العتن ہاں جی اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش ممکن ہے؟ نہیں اور نہ سات آتی لار بفیہ ہاں جی لار بفیہ کسی قسم کی شک شب و شبہ کی گنجائش نہیں اور ایسے میں ہاں جی بزرگ و برتن اور بڑائی والے رب الرباب جو ہیں جب قیامت برپا ہوگا سب تباہ ہوگا تو بزرگ برطرب الرب رب, رب تمام اللہ عالم سے مخاطب ہو کر قیامت کے دن جب سب تباہ ہوگا سب ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ عالم سے مخاطب ہو کر سوال کرے گا کہ آج کس کی حکومت یا بادشاہت ہوگی لمن الملک اليوم اللہ اس تاری کائنات کی ہر چیز فنا ہونے کے بعد اللہ سوال کرے گا لمن نلم القلیوم آج کس کی بادشاہت ہوگی کہ جو جی قرآن پاک میں ہے ہاں جی لمن اللم یعنی تجمہ کیا ہے آج یعنی روز محشر کی بادشاہت یا حکومت کس کی ہوگی تو کیا کوئی جواب دینے والے ہوں گے نہیں تو پرتشدد و ظالم لوگوں کی آخری پسپائی کے سبب سب نابود ہو چکا ہے اس لیے اس روز جو ہے ذات پاک کو کوئی جواب دینے والا نہیں پر کائنات خاموش ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود سے اپنے آپ کو یوں جواب دے گا کہ آج کی حکومت اور طاقت اللہ ہی کی ذات کی ہوگی انہیں آج شکمت اور طقاع صرف اللہ کے ہوگی اور کسی کے نہیں ہوگی تو ہر نگرامی یہ دن جو ہے اس اس دن کو قیامت عظمائے آفاق کہا جاتا ہے جس میں جو ہے پانی کے اوپر آنے کی وجہ اور ہر زمین اور پتھر جو بھی ہیں اسامے وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور پوری کائنات میں موجود تمام زیروح مر جاتے ہیں اور کائنات میں پھر اللہ کے سب کوئی باقی نہیں رہتا ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی آج کس کی بادشاہ تھے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور اللہ خود جواب دے گا لاہد القحاع ایک ہی اللہ کے لے جو غلبہ والا کار والا ہے صرف اسی کی حکمت ہوگی تو اس قیامت کو قیامت عظمہ یا فاقیہ کہتے ہیں کہ تمام آفاقی تمام عالم اصم تنج ختم ہو جائیں گے سب جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور قرآن کی عورتیں حرماتے یہ پہاڑ رائے کی طرف اڑنے لگ جائیں گے اور زمین جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گا قرآن باقیات میں فیض رحاقہ انصف صفحہ شدید زلزلے آ جائیں گے ہنجلۂ اعزاز الزلہ میں موجود ہے وہ شدید ہے دنیا کے نظام مکمل درہم برہم اور اس اوپر پانی کا چھڑ جاتے ہیں سب چیز نیچے دب جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پوری زمین چٹیل میدان بن جاتی ہیں اور ایسے چٹل میدان جس کے مین کسی قسم کے اتار چڑھاؤ نہیں ہوگی تو اس جو پوری دنیا میں موجود روح موجودات کے ختم ہونے نہ مر جانے کا تباہ ہونے کا نام اور موجود دنیا جو ہے ایک اور صورت اختیار کرنے کا نام اخروی شکل اسے قیامت عظمائے آفاقیہ کہتے ہیں یہاں ایک سوال نمبر بہتر یہ اٹھائے کیا قرآن پاک میں قیامت یا یافاقیہ کے بارے میں اور بھی آیت کرمہ موجود ہیں موجود ہیں قیامت عظمہ یا فاقیہ بارے میں کیا اور بھی آیت کرمہ موجود ہیں آ, اس سوال کا جواب انشاءاللہ کل کے درخت میں دیکھوں گا یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے یا صرف قیامت کا اس لیے آج کے درد تھوڑا مختصر ہو بھی جائیں تو کل کے بعض میں اس سوال کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ